جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کو اسلام کے نگہبانوں کو شریعت کے پاسبانوں کو متنازع اور مختلف سی بنا دیا اس لحاظ سے روایتی طور پر میری یہ تقریر عام تقریروں سے قدر طویل اور دراز ہوا کرتی ہے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 کوئی مارشل لا کے ذریعے مسلط ہونے والے فوجی ڈکٹیٹر بھی نہ تھے کہ میں چلا جاؤں تو کم از کم میری کانسٹیچوئنسی بحال رہے میری رجیم میرے بعد آئے اور وہ میری وارث بن جائے اس لیے کہ یہ سارے لوگ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 اللہ عم دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر جلال میں نہ آ اللہ ان مارنے والوں کو تو نہ مارنا اللہ عم د فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تیرا محمد ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا اللہ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 کسی پہ ستم روا رکھا ہوگا آپ نے کہ کسی مومن کے پاؤں میں کاٹا چپ جاتا ہے اس کی کست آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں آپ آپ آنے یا کو تپتے ہوئے ریت کا پہ لےتے ہیں آپ کی آنکھوں آنسو سے بھر جاتی ہے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 اور میں کہا کرتا کہ ہوں اٹھا نہیں ارش والے نے اس کو اٹھایا ویسے ہی نہیں کہہ رہا کوئی آپ مانے والا ہے تو آپ مار کے دیکھ ایک اٹھا اس نے کہا میں ہوں جسے آپ نے دکھ وہی فاروق جس کا مولانا ذکر ہے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 تو وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ کو ہم بار کرتے تم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو دنیا دار بادشاہوں کا کھینچا اور عام دنیا دار بادشاہوں کا بھی نہیں ظالموں کا جابروں کا غاصبوں کا چتم دھانے والوں کا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 کہ دو متواتر دن محمد کے گھرانے کو کھانا کھلا اس نے کس سے بچاؤ کرنا تھا کیا آخر کی آخر <تصفح> تم نے سارے منصب نبوت کو غارت کر دیا اور کہا اس کی بے ست و آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو منواتا وہ اس کا خاندان تو سارا خاندان ہے اس کے خاندان میں صرف عباس کو نہیں اس کے خاندان میں صرف علی کو نہیں اس کے خاندان میں بنو امیا کے وہ دو گلے سر سب تو نہیں اور جن کو نبی نے اپنی چار میں سے تین بیٹیاں ادا کی تھیں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 سرو کامت اور, سر اور ہوٹوں کو اگر پھول دیکھے اس کی پتیاں دیکھے تو شرما جائے سارا خاندان اور ابو دا اس خاندان کا سردار قریش کا نہیں عربوں کا نہیں مکیوں کا نہیں بنو ہاشم کا سردار اور بلال موٹے ہو والا عربی نہ جاننے والا وہ افزن تو مقرر ہو گیا لیکن اشادو انا کہنا نہیں آتا شین نکلتی ہی نہیں جب بھی شین نکالے تو شین نکلے اور یاروں کی کتاب کا حوالہ سن لو کہا ہمارا حوالہ نہیں یاروں کی کتاب کا کسبل ہوما میں لکھا اربلی نے ایک دن عربی کہنے لگے آقا یہ کیا اجمی رکھ لیا اس سے تو شین بھی ادا نہیں ہوتی اسادھو ان کو اسادھو ان کہتا کہا اچھا آج تم میں سے کوئی آزان دے ایک عرب اٹھا آزان دی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 چچا کا تبت و کا یس نارن بات اسی پہ بس نہیں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے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 کائنات کے امام کے الفاظ ہیں میرا باپ چچا ہی نہیں باپ کہا چننا اباس ہم بھی سنو آبی عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے یہ موجود ہے اس کے بیٹے عبداللہ اللہ یہاں میں چھپ کے دیکھتا رہا آپ کم تھے اور کم رات کی تاریخی میں مجھے آپ کے پیچھے نماز کی صحابت حاصل ہو جائے کال ہوں عالم حکومان وپس کے ہوتی اللہ, ہو اللہ تیرہ نبی رات کی تاریخی میں تجھ سے انتظار کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے جینے پکوان کی کھوج کے لیے کھول